صلی الرحمن الرحیم الحمد صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صفیہ محمد الربا شاہ و شاست پر پیچھے کا رنجن کا فون ہوں اور باقی تمام شامین تھا ملیہ شاہ ایک بار پھر سلامت ہمارے عطی سلسلے داس و حال اتوار را. اصول اعتقادی نہ اعتقادی امور چر رہی تر فرمچہ کا تھنچوت پہ کوشش بھی نہیںت پا یعنی نہ لا عقائد اہمیت عنوانی کا امن طبی اللہ و وطبی اور رسول علی الم اللہ حربی کا مختصر گفتگو مقدمہ تن بحث بھی پہلا درس بھی نوں دینی اصول اعتقادی جو ہے دوسرا درس ہو سر سر رسف و اداء جبھی سایہ عقائد اہمیت اور اعتقادی و مرک نے اعتقادی آپ لازم ان میں یمب یمبو, یمبو دین کے سان ایمان عقائد پر لازمی ان اور ضرور جبی حیثیت کا تھوڑا سا غفت حبت کا ناظرین باسفین اعتقادی اعتقاد چل زبین اسول الدین چلِ زبینتھن چکس ورنہ اعتقد جو ہے چھو سے اور اصول دین انسانی جو ہے کوئی اصل آرام پو پن نوانا اصول دین ایمانیات اعتقادیات کوئی مکمل اور صحیح یک سے مت پاسوں سے مت پاؤ کوئی عبادت کن چھو نہیں ہاں جی انسانِ عقید و اگر صحیح مسو نہ خدا سے شس جب چیز کو نقوام ہاں خوش شام تور اللہ تو وہ چاہدہ متفع بالکام الخلا صواب سے خدائے درگاہ نے لہر جہ ہے اصول دینج لچس پہ مراد چین جو انسان حقہ دینو دنیا حالت میں اس کی نجات اور کامیابی ہری خدا اندالم شہزادات پسی وضاوس بھی دے قانون اور دے نظام ہو گویا کی ممبر ہوئی مراتین خدا, کو فبال خدا سے غدا انسان کُ الدن چف اللہ نجات فر خدا سے نظام چپچسد قانون چپچسد شریعت چپشد جو کہ قرآن پاکر مثمان سے دکھا اور سس پر رسول روشنین اسلام دین مقدس اسلام ایک کامل دین حسرِ غمین ست اور ایمانیاتِ ذریعہ یہاں سے خدا سے چھ ذرف چیز کو نکاح چھ پیس چھ سنچن چسپنے یاں چونچے دنیا نجات میں سین پی دے نظام پوئی دے دین پوئی ہاں جی ممبر ہوا دو آفرات کو دے نظام پوئی تو خدای دے نظام پوئی ناجو یا او ہیں تو دے نظام ناجو سنتا یا بیس پہ لا تا ہیری درجہ حلین میں تو ہاں جی عہدہ ہلن میں یہاں لاقی میں جس طرح دنیا سے یہاں ادارے چکے یہاں سے ملازمت کو انٹرویو لینے تھے آنکھوں سے یہاں درخواست ٹھیک ہے ڈیوٹی تو اجازت ملے دیکھنے یہاں چامتے تھے دفتر پی نُ دے ادارین لہذیس نہ یہاں ٹھن لسب ہوتے دیا نا ادارے لسب ہوتے یہاں لہ تنخوتہ لہوت یہاں نہ دینا عزت پودہ لینویت یہاں للہ یہاں سے ادارے چکن ممبر خو مل مواقع درخواست ادارے ممبر ان دے بچہ سے یہاں لے اجازت نام پا چک سوسے شن لیکی دفتر چیز سوسے ادارے چکن سوسے خوان ولو لہ چی والاً بیچنا چاہ بل تنخواہ میں دینا چاہے اخلا بلکہ خل دین مداخلت بے جائے کہ سزا سے ہاں جین غیر متعلقات میں جو ہوا غیر متعلقہ آدمیوں سے درجون جیل پھکتے تو دو دوہر جو ہے ایمانیات ذریعے کا خدا سے چھ دے چیز کو نکاح چھ سرفی وجہ سے کا یعنی خدائے دیر کا دنیا حد میں سی کامیابی نجاتی فلاحی دے نظام پر غدا ممبر میں ہاں جی والا <سؤال> دو ممبر سو ہے کا ذلا جو ہے دین غدالستہ ثواب دو ممبر ہوں مل اواندان شور سے دین ثواب اجیل شر ہاں جی اور دو علاوہ جو ہے ایمان اور راقدہ جو ہے سی غاتی صحیح مسونہ خدا سے چیز کو ندان میں خدا نستہ ایمان کیوں چیز کو کہ ایمان میں غلط ہے روزہ صدقہ خیرات ہم من۔ دو گام سے بالکل چند سخا دتان مثال طاف ہو ادارے چیز کے قانونی ممبر مواد ملازم مواد آدھیں تام تین نفہ بیچنا دو گا میں شملیہ بلکہ بسا قادم یا زون جیل تعمی پھر بھی آدھیں گوٹیاں ہاں جی تو دوپری جو ہے ایمان کیوں مطپت ہو مدال اللہ خدا سے ایمان کیوں دے پھر اصول دینی اہمیت پر یو فری ہاں جی؟ اور قرآن پاکی سیان اللہ صلی اللہ عنہ ہمیشہ خدا سے انسان کو اللہ یا النا سو آ منو لوگو ایمان لے آؤ پھر وہ عاملس والے آتے نجات پھر قرآن یو سے آ منو جیسے ایمان کیوں شس دینے امار صالح پہ پھر امار صالح وانی انسان نجات بھرے ایمان پہ سات ضروری امار صالح سے ضروری و ان ایمان بسان جو ہے شس بودین عمل صالح خدا خواں اس کل فی لسکن خواں اسکل کل ہی طریقو دو بہنند عمل صالح خدا دے غالب فیاب دین اس کل دین فیاب طریقو سنت یا کل ہی یا طریقو کا بہنند دین دو عمل صالح خدا سے فیاض ہے فیاض ترق یعنی شہد بھی ترق ہے خدا سے روزہ دوگزر روزہ یہاں سے ماجھے یہاں سے اے روزے یہاں ٹائم کے مختصبے سے یہاں دو نہ دو نہ چانس ہوتا ہے لو نے ثواب اجر میں جو ہے چھس موضوع خدا سے چھ چیز چیز کو نگا چھس ایمان چھ کو ایمان شومد وہ نہایت ہی ضرورین شجن اور غتی عقائد پختہ سونف انسان مشکلات مسائل ہواد پریشانی مضبوط ہوئے نِکھا پریشانی احساس کمی ہوئے جب خلوں خدا تو خدش نہ ٹوت نہ رحم نہ گاہ حد پسمی اور بصیر بادشاہ رحیم و کریم بادشاہ غری اللہ کھو غری سرپرست ان کو غری ولی دے دیگا ماں لا تغان ٹھنگانے جب یہاں اللہ حامی حمایت بھی خرید مدد بھی خرید یقین سونے پھر یہاں نے پریشانی کس بات کی ہے دنیا نے چکلا جو ہے جگہ چکو مثلاً جیسے پاسانی چکلا دن سیل شگو فوجی افسر چکی یا خلی شکو جو ہے عدالت چیف چی چیف جسٹس چکے یولی وزیر اعظم چیخ خوش سپورٹ حاصل نہیں کھوس کھو لے رہے ہیں پار وا دکھ سجے نا خود گونسی مشتدہ خورے خورمت خواہ مطمئن زندگی بے خوب جب کائنات رب کو سیدی کائنات اللہ پہ کہ انسان ایمان کے والد اللہ والی المومن نہ مومن کو سرپرس ما مومن کو, ما مومن کو حامن نہ خام اللہ سنکھ پھر بندال ای ای ای ای ای ای ای ایمانو میں۔ بالخلام دو پھر چونچ بنوں بغیر حقی خدائی معرفت خدا سے معرفت حاصل بھیج دے ایمان کیوں ظرفی دے چون اس کو کہ ایمان کیوں مانگ سی نور جب الچان خان خدائے نظر نقد رقم یا وجہ سے غیر مسلم کن عبادات کن خدائی کا ایمان سونچ مہانج اور قرآن القوم اچھے خدائے آخری نویلم اچھے ہاں جی حسوت خدا الخش میں تو خوں عبادات کن جو ہے درگاہ لہن و قبول وامت ہاں جی خوں عقائد خرابی وجہ سے گا خوں مچسپ وجہ سے خدا سے شس زف چیز کن مچسپ وجہ سے گا یو ہر جو ہے غدالہ خدا سے شس زسکن کا شسپ و ایمان چیز یقن کا ایمان یاقوت پو جو موزن بس نا گا گا چیز کو ایمان افغان لازمین میں ہاں گا گاہ چیز کو لہ شان امن حیثیت کا سامہ قرآن نہ چسپ رسول علم تعلمات بُنسمینس بنونی جو اصول عقائدینہ خاشۂ طوار درسوین کہ امن تبل اقاد احمد والا امن طب اللہ اصول ہاں جی اصول الینت تو اصول دین ای مان اقبال لازم اور دوش اللہ فروع دین کے ساتھ ایمان یاپو فروع دین کے ساتھ پہلا مار لو ایمان یاپوئن ہاں جی ایمان یاپوئن 6 ہوئیں شیش پہ کے نعمل بھی ہوئیں فروع دین کے ساتھ جوس فروع دین فرا خانچی لذر ہے تو فرا ایمان الغطین البیصد فرا جو ہے فرو فرا کی جمع ہیں اور فرا شاخ ایمان ہاں جی تو چنانچی جو ہے ایمانیات اور عقائد لسول دین جیسے یعنی دین کی جھڑیں اور تنیں اور اعمال و عبادات کن لو فروع دین سے تعویر و سے تو فروعِ دینی اہمیت اہمیت پودین کی ایمان اور عمل جو ہے لازم ملزوم ہے ہاں جی ایمان اور عمل لازم ملزوم ہے انسانی نجات فر ایمان سے ضرورین اور عمل سے ضرورین ایمان نظین تو جس طرح جو ہے جڑ سازی تھی جڑ کے بغیر شاخ کن شموز کم صبح کل تھرون ہونا ایسے ہی شاخ و بر کے بغیر درخت کُن لفالت ہو میں پھل فرمت ہاں جہ خلا شاہ سڑمن سڑونی طریقہ آکسیجن دے مختلف درخوا پوسے پھل مین میں دے گیس کن مختلف قدرتی طاقت کن سڑونی طریقہ ہانجی تھنٹ آکسیجن تھنٹ باقی گیس کن تھنٹ تھن دن دو تو دونوں یوز جو ہے نا سوکھو جس طرح جو ہے اردقا کے بغیر عمل کابول اور عمل بخوان سے بے سابش نر اعتقاد وال فروین کا عمل پیرا مسن اچھے ایمان پی آپ سے کمزور ہونے بنیاد مضبوط بے سال عمارت سے کھڑے بیاس اچھی بنیاد چیتان چی جان عمارت کے متن گلے گل کے بنیاد پیسہ ذات بین جاتے ہیں سریا سین خوشاہ تو یہ جو, جو ہے ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے کا لازم ملزوم میں تو دوحر جو ہے فروح دین پوروف دینی شاہ تو دینی شاہ جو ہے جس طرح میں نے مثال دیا استاذیچ جی کی ہاں جی نا چکی جس طرح عمارت تو مضبوط والا بنیاد تو مضبوط والے بنیاد حفاظت پہ عمارت سے منزل کو نہیں دریا یہ تو خستی جی چکی جو ہے کوئی جڑ پو ذریعہ خود شاخ و برکن طاقتوں طاقت تو اور, اور شاخ و برکن اسے آکسیجن باقی گیس کن دون حاصل ویسے نہ خود درخت ل جو ہے مزید طاقت ملے تو دن اس کا لازم عزم تھکن ہانج ورنہ فروِِ دین دین اسلام نے فرو دین گاشس کون فرو الدین جبن جمن آعتی سے کلمہ بینا اسلام کے عنوان حسد و شریفین کلمہ بین ام اسلام عنوان کو ان سے دون ل فرو الدین سین دینی شاخ تو دو جن کلمہ شادین کلمت الشادین اور پھر دوسرا جو ہے صلاۃ الخمسہ سوم رمضان زکوٰۃ المال حج البید ہاں جی اچھا فرو الدین تو کلمہ شہادت تین سے مراد تین شہادت نست یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ مس چوہدھری فد خدا مد 540 ولا بیرمد کو رشا پو چی فراشی بین خانہ گا قسم شریکو اور وہ شدو نیا سے چھ جی چن شدھی کا محمد المحمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد و خدائے بندن و رسول و خدا سے تا انسان کن ہدایت فریف حفظ تعافی خدائی شسف رسول دی اقرار نصف الظین کلمادت ان جو عطان زبان کا اقرار بھی تو نین ایمان یا بت پر ضروری دو بال سلاۃ الحمس واقف فیاق و خدا الن فرش انجر چھسپ و یعنی کا واجب دین سوم و رمضان رمضان الضوثال نسبت چک رمضان زا چق رمضان مبارک الضو رض و واجب اور فرش انجر چھسفاں یعنی اور جاکت زکاة المال کا واجب اور یافذہ زکوٰۃ المال نصاب کا تھن من زکت بن مسا واجب چھسپ و یعنی کا لازم پھر سے کہا اچھا حج البیت ہن استطاط سو فرپن خدائے ناپوئی حج بیت پسنگِ آتے کا باب ان زر یعنی و یعنی کا اللہ مجیے ان کی فروع دین فروع دین کی سنگوق سے چھسپ واجبن دی چیز کو خدا سے غاتی کا فرش جسپ ان زر چھسپ و چھسپ و اعتقاض مور چھ سو باللہ دے گا تنسی میں پیاپو خود فرش ان دے رہے بیچنا گرے کہ پھیاپو ادا چیک سنت مین ہاں جی خوف آپ خدا المیرو سند والا روزہ دغل لیکن روز و فرش شیش متن و رمضان روز و خو روز و قابل میت پین دے زکات تو میت پہ دغنہ زکات تو میرے زکات تو خرین ثابت ہو من واجب مشیط پہ فرش مشیث مل خدا الدو میرغ زکوۃ ملو والا فرش شیس واجب شیسے اباندنیت گامیت دے دے بابن فرض ذور مثلاً ادا علی وجوب ہی قبط ہاں جی علی وجو بھی زکوۃ سن علی وجو بھی روزی سن علی وجو بھی ہاں جی یا شا مینو واجب ارادے کا واجب الم بھی واجب ارادی کا دان نیتم العظم دوبھر اذن گرامی جس طرح فروع دین احمد اللہ کہ ورسلی کا ایمان یاپ واجب چھت واجم صفو فروی دین انسان تھی دی چیز غاوی کا اعتقاد یا با یعنی واجب ان انجون خدا حسین عداللہ عملی زندگی نو خدا حلی شرس بیبارلتی چیز غاوی کا عمل ویعت بات با خود رو رفیق با قلم شادتین اقرار اور جو کسین چیز لوگوات بات با فیق با فرس اندر شرس با واقع پیق با ستران رکھت یاد اور یعب یا ذکر رمضانی روز واجب اور فرس شرس با زکاة نساوی کتھم فرض فرس واجب شرس با قابت ر حش بے پو فر استطاط سب سے فرش واجب جی ان تو یہ چیز غاوی کا فرو ان میں حیثیت کا اعتقاد آپ واجب ہاں جی واجب کوئی بھی شکدین اسلام جو دروغات غوی نہ چی گی جان بوش کر خوشی انکار بیچنا اگر چھ بھائی روزہ واجب میں اسلامی نور رمضان نو تو کے بھی آپ واجب میں دین خوشیں یہ دی فرش بو انکار بیچنا کو غافر ہو اسلامی نے خارج ہوئے کھول مرتاد دیوین ہاں لیکن اگر چک صدی فروغ کی ایمانیت جن واجب ان خدا نے فرص ان درت لیکن کھلا عمل میں کوتاہی کو بھٹی و کے ویامت کا سے بیا میں کبھی بت حل سونا دولو گناہ گار دول و فاسق دیو ام خوب مرتب کا آخر میں بے ہاں جی خو اسلامی دائرین خطے اماں یہ کہ چکی صاحب جن واجب میں جن خوب مرتبہ نہیں اسلامی چون جو کہ اسلام مسلمان کو نے اجماع اور اتفاقت اتفاق چیز غو خدا نے مسلمان کو نے کہا فروع دین ان کے عنوان سے جس جی چیز غوغاتی گا بپ اور واجب پہ ستے دل انکار دل انقار دین اسلامی نہ خارش واطف فنون دپ کا جو ہے فروِِ دین کے ساتھ اعتقاد آپ ونج اور دینی دین شاہ غوی کے اعتقاد آپ و سی طرح واجب ہے جس طرح امن تو اللہ کے اعتقاج آپ واجب ان میں سخو تو احمد اللہ کے اعتقاضیا بال جو اصول دین جڑ بنیاد دولش سے بالت نے یا خدا پسے آمن تو بلّہ ذریع سے یا رسول او اومن لاكت و رسول ذری ایمان بتبر خدا شعبے کی ایمان کیو دی ایمان جی یا شوبو نی لا یا رسول پسے یا خدا سے ادانا مزید حكمبیس خدان سے پھر گزات غذات پہ لوكھائی گیا غذرات پہ شك فر اشب بن دو اقرار بس رسول اللہ اللہ رسول اقرار بے زر حکم یسو بل فیاق واط فق و فرش انقرار بے بی حکم بس عمل سا بے زر اسکا رمضانی رضو ذکات المال پو حج بیت اللہ جمگا مال سا واجوق سے واجب اور فرض اندر شے سرغسبن دیگنان دیکل سا واجب شھ سنع عمل میں گناہ گار بن دن شس مش نے کہا فرب چیز غالا جو فراغ پسند ادن والے فرنظین فروع دین الش پسند اسی طرح اہمیت رکھتے ہیں جس طرح اصول دین الشف احمد الصف علوابل خدا غذان سمل جیسا مشی بنیادی عقائد کا نموزن بسے ہے یوں نکاح اعتقاد مضبوط بیعت بھی توفی امین رب العامن